سلاۃ وسلام والسلام کا رسول اللہ علی خا بکیا حبیب اللہ الله وسلم والسلام قیا نبی اللہ علی کا وا اسخاب نور اللہ ام المؤمنین صدیقہ بنتے صدیق حبیبہ حبیب خدا حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے فرحت نشان جس سے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو درود پاک کے بہت سے فضائل اور بہت برکات ہیں ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو درود پاک پڑے گا اسے اللہ تعالی کی رضا اور خوش حاصل ہوگی اللہ کی رحمت سے ہم ماہر رمضان مبارک کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں انشاء اللہ ہم اللہ کی رحمت سے رمضان پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ماہ ماہر رمضان مبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں یہ فرضیں تراوی پڑی جاتی ہیں یہ سنت مقدہیں تلاوتِ قرآن کا شرف مسلمان کثرت سے حاصل کرتے ہیں الحمدللہ للہ کی سعادت حاصل کی جاتی ہے ماہ رمضان مبارک کے آخری اشرے کا احتکاف سنت بھی ہے اور ماہ رمضان مبارک میں شب قدر بھی ہے اس میں بھی عبادات ہوتی ہیں اور ثواب ملتا ہے ماہ رمضان مبارک میں صدقہ کرنا خیرات کرنا دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مبارک سنت ہے اللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ترمیزی شریف حدیث نمبر چھ حدیث نمبر چھ سو تریسٹھ ڈبل سکس تھری ارض کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا اور کنزول العمال میں ہے رمضان میں صدقہ کرنا دیگر مہینوں میں صدقات کرنے سے افضل ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے سارا مہینہ خیر ہی خیر دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے اور یاد رکھیے کہ ہم اپنے بال بچوں پر اہل ویال پر جو خرچ کریں اس کے بھی فضائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا ماہر رمضان میں گھر والوں کے لیے خرچ میں کشادگی کرو کیونکہ ماہر رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے اور عام طور پر خرچ کیا بھی جاتا ہے شہری میں افطار میں ماشاء اللہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ترکیب ہوتی ہے خوب پھل فروٹ اور شربت طرح طرح کے پیتے ہیں ہاں ایسے شربت نہیں پینے چاہیں جسے گلے خراب ہو جائیں بہت یکنڈا نہیں پینا چاہیے اب پکوڑے تل تل کے کھائیں گے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ماہر رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور الحمد گھروں میں لوگ خرچ بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور یہ بھی صدقہ ہے اللہ تعالی ہمیں آفیت کے ساتھ ماہر رمضان مبارک سے ملا دیں اور ماہر رمضان مبارک کی جو بھی عبادات ہیں اللہ ہمیں سب کے سب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے برا کلی صلاح و سلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی جو چیز انسان کے نام اعمال میں ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو گھر والوں پر خرچ کرنا بھی نیکی بہت عظیم نیکی ہے اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے آمین نبیل امین صلی اللہ تعالی وسلم